اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اطلع عليهم نباب نبی آدم بالحق یہ ترک جہاد پر دوسرا نمونہ اللہ پیش فرما رہے ہیں پہلا نمونہ بنی اسرائیل سے پیش کیا کہ انہوں نے جہاز سے جی چورایا تو چالیس سال کے لیے ہم نے انہیں بیت المقدس سے محروم کیا اور وہ ضلع و خواری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے یہ دوسرا نمونہ ہے حابیل سے کہ اس نے خاموشی اختیار کی اور اس کے بھائی کابیل نے اسے قتل کر دیا تو اگر تم اکیلے بھی ہو تو پیچھے نہیں ہٹنا ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے سنا ان کو آدم کے دو بیٹوں کی نبا خبر حال بالحق سات حق کے ساتھ سچ کے اذ قربا قربان جب دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا قربانی نیاز ان میں سے ایک کی نیاز قبول کر لی گئی اور آسمان سے آگ آئی اور اس قربانی کو اچک کے لے گئی اور دوسرے سے قبول نہیں کی گئی کہ اس نے ردی مال بطور نیاز پیش کیا تھا کالا تو قابیل نے کہا لاحق تو لن کا میں تجھے قتل کر دوں گا کالا حابیل کہنے لگا بے شک اللہ قبول کرتا ہے متقی لوگوں کی قربانیوں کو اس میں حسد کی اور دشمنی کی کیا بات ہوئی لعم بستا الیا یادا کا حابیر کہنے لگا اگر تو بڑھائے گا میری طرف اپنا ہاتھ لے تک تولا تاکہ تو مجھے قتل کرے ما آنا بے باس تین یاد تو میں نہیں ہوں بڑھانے والا اپنا ہاتھ تیری طرف لے آک کا کہ میں تجھے قتل کروں انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے تو میں تو اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو مار انی اری دو میں چاہتا ہوں انتبو اب اس میں کہ تم حاصل کرے کمائے میرا گنا بھی اور اپنا گنا بھی پھر تو ہو جائے جہنمیوں میں سے اور یہی سزا ہے ظالموں کی فتوات لہو نفس قتل عقیے پھر راضی کیا اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل کرنے پر آمادہ کیا تو آمادہ کیا فقاتا لہو نے حابیر کو قتل کر دیا فاسباہ من القاصرین پھر ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے اب اسے یہ علم نہیں تھا کہ لاش کو کیسے چھپایا جائے کہاں ڈالا جائے فبا صلاح غرا تو اللہ نے ایک قوے کو بھیجا یب ہسو فل ارضے جو کوریتا تھا زمین لے یوریا ہو تاکہ اسے دکھائے کئی فیواری سوتا کہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دے کالا تو کابل کہنے لگا یا ویلتا ہائے افسوس آجز تو کیا میں کاصر رہا ہوں کیا میں آجز ہوں کہ میں ہوں اس کوے کی مانند اتنا میں قاصر ہو گیا ہوں کہ میں اس کوے کی مانند ہوتا فواریا سواطا عی تو میں چھپا دیتا اپنے بھائی کی لاش کو فسبہ من نادمین پھر ہو گیا قابیل پشتانے والوں میں سے یہ اللہ نے حضرت آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ یہ ثابت کرنے کے لیے بیان کیا کہ اگر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہو گے تو مارے جاؤ گے لہذا کفار کے خلاف کتہ و طریق ڈاکوؤں کے خلاف نکلو اور ان کا راستہ روکو من اجل ذالک کتب نا بنی اسرائیل عام مفسرین اس کا معنی کرتے ہیں من اجل ذالک اسی سبب سے یعنی اس قتل کے سبب سے ہم نے فرض کیا بنی اسرائیل پر الکساسا قصاص کا حکم کہ قتل کے بدلے کاتل کو مارا جائے حضرت صاحب کہتے ہیں کتبنا کا مفول القصاص نہیں الکتال ہے اور من اجل ظالق کا میں اسی خاموشی کی وجہ سے یعنی خاموش بیٹھے رہنے سے مارے جانے کا خطرہ ہے تو ہم نے فرض کیا بنی اسرائیل پر کتال کہ اگر تم نے جہاد کر کے مخلوق خدا کو ظلم سے بچایا ایک جان کو بھی تم نے بچا لیا تو گویا کے پوری انسانیت کو بچا لیا انہو من قتل نفسن انہو سے پہلے کل نہ معذوف ہوگا ہم نے کہا کہ جو قتل کرتا ہے ایک جان کو بغیر نفس بغیر کساس کے او فساد فل ارض یا زمین میں فساد بپا کرنے سے یعنی اس نے کسی کو مارا بھی نہیں اور اس نے زمین میں کوئی فساد بھی نہیں کیا بلا وجہ کسی کو قتل کرتا ہے تو گویا کہ اس نے قتل کر دیا جمیان سب لوگوں کو بمن احا اور جس نے زندہ رکھا ایک جان کو یعنی اس کی زندگی کا سبب بنا فک انا سجمیا تو گویا کہ اس نے زندہ کیا سب لوگوں کو یعنی اتنا ثواب اسے ملے گا ولاکجا تم رسول نابل بینات یہ شکوہ ہے جی تحقیق آئے تھے ان کے پاس م ظمیر بنی اسرائیل کی طرف ہے جی تحقیق آئے تھے بنی اسرائیل کے پاس ہمارے رسول بلبی نات کھلی کھلی دلیلیں لے کر موجے توحید کے دلائل پھر بہت سارے لوگ ان میں سے اس کے بعد زمین میں لمسرفون تجاوز کرنے والے ہیں حد سے نکلنے والے ہیں یعنی وہ ان نبیوں پر ایمان نہ لائے اور ان کھلی کھلی دلیلوں کو بھی انہوں نے تسلیم نہ کیا انما جزا الزین بون اللہ و پیچھے قتل کا ذکر آیا جی کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا اس کی مناسبت سے ڈاکا زنی کا ذکر جی اس قتل کی مناسبت سے یا ماں قبل سے ربط یہ ہے کہ خاموش نہ بیٹھو بلکہ محاربین کو اور کتا و طریق کو ڈاکوؤں کو سزا دو بے شک سزا ان لوگوں کی جو لڑتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے یعنی اللہ اور نبی کی بات آکام نہیں مانتے اور زمین میں ڈاکہ زنی کر کے فساد پھیلاتے ہیں وہ یس آؤ نا اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کرنے کی ڈاکہ زنی ان کی سزا کیا ہے یوں قتلو کہ انہیں قتل کر دیا جائے اگر انہوں نے فقط قتل کیا ہے تو پھر بدلے میں انہیں قتل کر دیا جائے او یو یا انہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے لے من کا تلا یعنی جس ڈاکو نے قتل بھی کیا اور مال بھی چھینا او تو کتا آئی یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے یہ سزا کس کی ہے جس نے صرف مال چھینا قتل نہیں کیا تو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں او یون فو منل یا اسے جلا وطن کر دیا جائے ملک بدر یہ اس آدمی کی سزا ہے جس نے مال بھی نہیں چھینا قتل بھی نہیں کیا صرف ڈرایا دھمکایا خوف زدہ کیا ذالک کا لہم خزیون فت دنیا یہ تو ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے اللہ لذین تابو مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی تمہارے قابو پا لینے سے پہلے تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے تابو من شرک شرک سے توبہ کر لی اور ڈاکہ زنی سے توبہ کر لی تو حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے آخرت کی سزا پھر نہیں ہوگی یا ایو الحزین آمنتک اللہ ترغیب الل جہاد تم نیک اعمال کر کے اور جہاد کر کے اللہ کا قرب تلاش کرو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تلاش کرو اس کی طرف الوسیلہ قرب یہ شاہ ولی اللہ محدث دلوی رحمت اللہ علیہ نے مانا کیا جی قرب بسو اجاہدو فی سبیلی اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں لعلکم تفلحون تاکہ تم فلا پا جاؤ وسیلے کا لغوی معنی ہے جس کے ذریعے دوسری چیز حاصل کی جائے اور وسیلے کا شریع معنی ہے اتقرب اللہ بل ایمان و ایمان اور آمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرنا متقدمین مفسرین سے لے کر آج تک کے مفسر تک جتنے آج کے مفسر بھی ہوئے ہیں اردو میں انہوں نے تفصیلیں لکھی ہیں سب نے الوسیلہ کا یہی معنی کیا الوسی اتوسل ا تقرب الا بل ایمان و بل ایمان اور امال صالحہ کر کے اللہ کا قرب تلاش کرنا یہاں بھی دیکھے جی یازین آمنو ایمان آ جی اتق اللہ تکوہ گیا جی جادو فی سبیلی جہاد آ گیا جی ایمان کے ذریعے تکوے کے ذریعے اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے وب الیہ الوسیلہ اللہ کا قرب تلاش کرو یہ جو لوگوں نے مانا لے لیا وسیلہ تلاش کرو نبیوں ولیوں کا انہوں نے لغوی مانا سمجھ لی ہے آمالے سالیہ کا آپ وسیلہ پیش کر سکتے ہیں جی کسی زندہ بندے سے آپ دعا کروا سکتے ہیں جی اس کا ثبوت موجود ہے صحابہ نبی پاک سے دعا کروایا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کو آگے بڑھایا تھا قیس سالی میں دعا کے لیے اللہ کی صفات کا آپ وسیلہ پیش کر سکتے ہیں جی تجھے رحمان ہونے کا واسطہ ہے تجھے غفار ہونے کا واسطہ ہے یہ, یہ جائز ہے جی اللہ کے اسما ایک اپنا کوئی اچھا عمل دو جس طرح غار میں تین بندوں نے اپنے اعمال پیش کیے تھے زندہ بندے سے دعا کی درخواست کرنا بڑا چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے مقتدی امام کو کہے اور امام مختدی کو کہے مرید پیر صاحب کو کہیں اور پیر صاحب مریدوں کو کہیں اور اس میں بھی یہ نیت نہ ہو کہ اس کی نہیں موڑتا اس کی لازمن قبول ہوتی ہے لیکن اپنی دعاؤں میں کسی کا وسیلہ پیش کرنا یا بعد از وفات کسی کی قبر پہ جا کے اس سے دعا کی درخواست کرنا قرآن حدیث صحابہ کی زندگیاں تابعین اور تبع تابعین کی زندگیاں ان کے اعمال اس سے خالی نظر آتے ہیں کوئی ثبوت نہیں ہے ہاں سورت یونس میں ہم پڑھیں گے آیت نمبر اٹھارہ میں اور سورت زمر میں آپ پڑھیں گے آیت نمبر دو میں یہ مشرقین مکہ کا نظریہ قرآن نے بیان کیا تھا ہا اولا شفا ما نابم اکرما زلفا جتنے حضرات ہمارے اس درس کو سن رہے ہیں اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی جگہوں پہ چاہے ان کا جس مسلک سے بھی تعلق ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ جتنی دعائیں قرآن نے سکھائی ہیں وہ آپ ساری دعائیں پڑھ لیں کسی دعا میں بھی وسیلے کا توصل کا کوئی ذکر نہیں ہے جتنی دعائیں میرے آقا نے سکھائی ہیں اور حدیث کی ہر کتاب میں کتاب الدعوات دعوات موجود ہے اس میں وہ ساری دعائیں ذکر ہیں مسجد میں داخل ہونے کی نکلنے کی کھانے سے پہلے کھانے کے بعد سواری پہ چڑھنا اترنا چاند کو دیکھنا رات کو بستر پہ آنا صبح اٹھنا بازار میں داخل ہونا جتنی دعائیں بھی میرے آقا نے سکھائی ہیں خدا گواہ ہے کسی ایک دعا میں بھی وسیلے اور تبسل کا تذکرہ موجود نہیں ہے جی کسی کا صدقہ پیش کرنا دعا کو ان لفظوں پہ ختم کرنا کہ نبی پاک کے صدقے سے قبول کر کہیں سے ثابت نہیں ہے جی پت نہیں لوگوں نے یہ کہاں سے باتیں نکالی ہیں اللہ اور بندے کا اپنا ایک تعلق ہے بندے کو ڈائریکٹ اور براہ راست اللہ سے بات کرنی ہے جی یہ مشرقین مکہ کا عقیدہ تھا ان کے وسیلے سے اور ان کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں ان لذی کا فرو تخویف اخرویج جو اللہ کے آکام کی خلاف ورزی کریں بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اگر مل جائے انہیں جو کچھ زمین میں ہے جمی سب کا سب یہ ساری دولت انہیں مل جائے وہ مسل اور اتنی اس کے ساتھ اور بھی لیفتدو بھی تاکہ وہ بدلے میں دے دیں قیامت کے دن کے عذاب کے کہ یہ ساری دولت لے لو مجھے بچا لو نئی قبول کی جائے گی ان سے ولہم عذاب العلیم اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک یوریدون یخرجو النار چاہیں گے کہ آگ سے نکلیں اور وہ نہیں ہے نکلنے والے آگ سے اور ان کے لیے عذاب ہے دائمی وسیلہ کے عنوان پر ابن تیمیا کا جو رسالہ ہے یہ بہت زبردست رسالہ ہے جی انہوں نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے جی میں نے ایک مختصر سا رسالہ اس عنوان پہ لکھا ہے وسیلہ کیا ہے وہ اسی کا خلاصہ ہے اسی کا نچوڑ ہے اور اردو میں بڑا عام فہم وہ رسالہ ہے اس کا عنوان ہے وسیلہ کیا ہے وہ سارے کو و سارے کا تو فقتاؤ ایدیا ہوما اس کا تعلق ہے جی انا جزا الزین یو ہار بون اللہ و وہاں ڈاکہ زنی اس کی سزا بیان ہوئی اور یہاں اس کی مناسبت سے چوری کی سزا بیان ہو رہی ہے چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت فخو آئی ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو دائیاں ہاتھ جی جزاءن یہ بدلہ ہے بیما کا سابہ ان کے کرتوتوں کا لفظی میں کمائی یعنی وہ چوری والا عمل نکالم من اللہ سزا ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ غالب ہے حکمت والا پس جس نے توبہ کر لی بعد زیادتی کے وہ اسلحہ اور اپنے آپ کو سنوار لیا یعنی وہ چوری والا مال واپس کر دیا اور اگر مالک مر گیا تھا تو پھر اسے صدقہ کر دیا پس بے شک اللہ اس پر متوجہ ہوگا آخرت میں اسے کوئی سزا نہیں ملے گی لیکن حد ساکت نہیں ہوگی بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہیں یہ جو سزائیں شریعت نے مقرر کی ہیں اور اللہ نے مقرر کی ہیں وہ لوگوں کی فطرت کو بہتر جانتا ہے اس نے اس فطرت کے مطابق ڈاکو اور چور کی سزا مقرر کی ہے اگر اس پر کما حق ہو عمل ہو تو پھر ملک میں زمین پر امن قائم ہو جائے گا یہ ڈاکہ زنیا چوری چکاری سب ختم ہو جائے گی لیکن اس چوری چکاری کے کلا کمے سے پہلے ارباب اقتدار کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے کھانے پینے کا مکمل انتظام کرے اگر کوئی معذور آدمی ہے یا بے روزگار ہو گیا ہے تو اس کے روزگار کا انتظام کیا جائے حکومت انتظام کرے اس کے باوجود اگر کوئی چوری کرتا ہے تو پھر اس کے ہاتھ کاٹ دیا جائے یہ سزائیں ظالمانہ نہیں ہیں کئی لوگوں نے یہ بکواس کیا کہ یہ ظالمانہ سزائیں درے مارو رجم کرو ہاتھ کاٹ دو ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹو اور سولی پہ چڑھا دو جو جرم انہوں نے کیا وہ تو منصفانہ ہے یعنی ڈاکہ مارا قتل کیا رات کو آئے اور سارا سامان چوری کر کے لے گئے تو یہ ظالمانہ فیل نہیں ہے یہ منصفانہ فعل ہے وہ ظلم نظر نہیں آتا اس کی سزائیں ظلم نظر آ رہی علم تعلم ان اللہ لہو ملک سماوات اس کا تعلق ہے جی لقد کفر الزین کالو ان اللہ مسیحبن مریم کے ساتھ وہ جو نفی شرک اعتقادی کی بحث شروع ہوئی تھی درمیان میں اور مسائل آ گئے جی جہاد کا ذکر آ گیا خاموش نہیں بیٹھنا کچھ زجرات آ گئی جی کچھ سزاؤں کا ذکر ہو گیا اب پھر نفی شرک اعتقادی کی یاد دہانی ہو رہی ہے جی راجے بسوے اصل موضوع کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک اللہ اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں بلا شرکت غیر سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے تو مالک وہی ہے مختار وہی ہے قادر اور قدیر وہی ہے تو جب یہ صفتیں اسی کی ہیں تو پھر اس کائنات کا معبود اور الہ بھی وہی ہے اور معبود وہی ہے تو پھر نظر و نیاز کے لائق بھی وہی ہے پہلا حصہ یہاں تک ختم ہو گیا جی پہلے حصے میں دو مضمون تھے جی پہلا مضمون نفی شرک اے نفی شرک فیلی اس کے چاروں عنوانوں کو بیان کیا اس کے بعد نفی شرک اعتقادی اب یہاں سے لے کے یا ایو ہر رسول و ما انزل ضلع علیک وہاں تک سب سے پہلے نبی پاک کو تسلی دی جا رہی ہے اور اسی میں زجرات کا شکواجات کا تخویفات کا سلسلہ ہے جی منافقین یہود کے لیے یہود بھی جو آپ کی محفل میں نہیں آتے تھے اور بڑے بڑے منافق جو دل کی گہرائیوں سے یہودیوں کے ساتھ تھے دونوں آپ کے مخالف ہیں نبی پاک کے ان پر زجریں ہوں گی جی یا یور رسول ہو تسلیل رسول اور ترہیب لوت اے میرے پیغمبر غم میں نہ ڈالے تجھے وہ لوگ جو دوڑ دوڑ کے گرتے ہیں کفر میں کافروں کی جانب جا رہے ہیں ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں من قالو ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اپنے منہوں کے ساتھ اپنے منہوں کے ساتھ یہ کہتے ہیں ولم تن کلوب ان کے دل مومن نہیں ہیں تو یہ کون ہوگا جی منافق و من الزین ہادو اور یہودیوں میں سے دو گروہ ہو گئے جی سمعون ال جاسوس ہیں جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے سمعون کومن آخرین جاسوس ہیں دوسری جماعت کے لیے اور قوم کے لیے وہ قوم کون سی ہے لم یاتوک جو تیرے پاس نہیں آتے وہ یہودی یہودیوں کے علماء پیر گدی نشین اور یہ کون ہے یہودیوں میں سے منافق جو آپ کی محفل میں آتے ہیں صرف جھوٹ کی جاسوسی کرنے کے لیے کہ کوئی بات سنیں اسے باہر جا کے مرچ سالہ لگا کے بیان کریں یہ کہا ہے جی یہ گستاخی کر دی ہے یہ جاسوس ہے لیکمن آخرین کچھ اور لوگوں کے لم یاتوک جو تیرے پاس نہیں آتے وہ کون ہیں جو تیرے پاس نہیں آتے یو حرف من بعد موازی ہی جو بدل ڈالتے ہیں کلام کو اس کی جگہ سے اٹھا کے یعنی محرف ہیں یقولون اور وہ تعریف کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو یہ جو تمہاری محفل میں آ رہے ہیں منافق کہتے ہیں انتی تم حاضا اگر تمہیں دیا جائے یہ یہ یہ کوئی حضرت عزیر کی عظمت بیان ہو تورات کی عظمت بیان ہو موسا کی عظمت بیان ہو فخو اسے تو لے لو بھائی تو توحا اور اگر تمہیں یہ نہ دیا جائے اور بتایا جائے کہ عزیر ابن اللہ نہیں وہ بشر ہیں وہ عالم الغیب نہیں وہ معبود نہیں فاضرو تو اس سے بچو وہ بات نہیں ماننی ان کی یہ وہ پٹیاں پڑھاتے ہیں یہودیوں کے علماء جو محرف بھی ہیں آپ کی محفل میں آتے بھی نہیں ہیں ان آنے والے لوگوں کو وہ یہ پٹیاں پڑھا کے بھیجتے ہیں وَمَن يُرِدِ یور دفت <هُو> یہ عید خالہی ہے جی عذاب عظیم تک پھر آگے بات انہی کی شروع ہو جائے گی جی یہ درمیان میں اللہ کا کلام وَمَن يُرِدِ دفتنت ہوں <هُو> اور جس کے بارے میں اللہ ارادہ کر لیتا ہے فتنت ہو اس کے گمراہ کرنے کا یا میں نہ کر لو فتنے میں ڈالنے کا پس تو مالک نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے آگے کسی چیز کا وہی لوگ ہیں نہیں چاہتا اللہ کہ ان کے دلوں کو پاک کرے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے سماؤن الزب اعادہ ہے جی سما نلل قذب کا اعادہ ہے جی اعادہ اللہ کیوں کرتے ہیں جی کسی چیز کو بڑھانے کے لیے کوئی مزید چیز اللہ وہاں بیان کرنا چاہتے ہیں تو یہاں اللہ بیان کرنا چاہتے تھے اکالون سوت بڑے جاسوس ہیں جھوٹ بولنے کے لیے اکالو نل بڑے حرام خور ہیں دین کو بیچ کر پیٹ پوجا کرتے ہیں غیر اللہ کی نظریں نیازیں مسائل کے چھپانے پر نظریں نیازیں نذرانے رشوتیں تحفے حق کو چھپایا فنجابو کا پھر اگر وہ تیرے پاس آ جائیں یعنی کہ ساس چوری زنا کوئی فیصلہ کروانے کے لیے یہ یہودی اور یہودیوں کے یہ سارے چمچے اگر تیرے پاس آ جائیں تو میرے پیغمبر تجھے اختیار ہے فاقوم بین ان کے درمیان فیصلہ کر او آر انہم یا ان سے اعراز کر کہ جاؤ تمہارے پاس تورات موجود ہے اسی سے جا کے فیصلہ کرواؤ وہ ان تو اور اگر تم ان سے اعراض کرے گا فلیں یزور کا تو وہ تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے و ان حکم اور اگر آپ فیصلہ کریں تو میرے پیغمبر فیصلہ کر ان کے درمیان انصاف کے ساتھ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے وہ کیف کے استفہام تعجب کے لیے جی؟ میرے پیغمبر یہ تجھے حاکم اور منصف کیسے مانتے ہیں کس طرح وہ حاکم اور منصف بناتے ہیں تجھے حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے فیا حکم اللہ اس میں اللہ کا حکم موجود ہے سم من بعد ذالک سما تعجب کے لیے پھر پھر جاتے ہیں من بعد ذالک تیرے فیصلے کے بعد ذالک فیصلہ آپ کا فیصلہ وہ مانتے بھی نہیں وما کبل مومنین اور یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے نہ تورات پر نہ قرآن پر ان کا ایمان نہیں ہے ان نہ انزل نہ تورا اللہ تینوں آسمانی کتابوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں پہلے تورات کا اس کے بعد انجیل کا اس کے بعد قرآن کا بتانا اللہ یہ چاہتے ہیں تورات کے عہد میں تورات پر عمل کرنا فرض تھا انجیل کے عہد میں انجیل پہ عمل کرنا فرض تھا اور اب قرآن آیا ہے تو اب قرآن پر عمل کرنا کیا ہے فرض ہے تو تینوں کو ذکر کیا جی انا انزل نورات بے شک ہم نے اتارا تھا تورات کو اس میں ہدایت تھی اور نور تھا یا کوم بہن فیصلہ کرتے تھے اس طورات کے ذریعے امبیا جو حکم بردار تھے متی تھے فرما بردار تھے کس کے لیے فیصلہ کرتے تھے للزین ہادو یہودیوں کے لیے ور ربانی اور فیصلہ کرتے تھے اللہ والے درویش و اور فیصلہ کرتے تھے بڑے بڑے عالم ہب کی جمع بما استو فضو من کتاب اللہ وہ محافظ بنائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے وہ ربانیون وہ احبار وقانو علیہ شہدا اور وہ تھے اس کتاب کے شہدا مبلغ فلا تخشو الناس پس تم نہ ڈرو لوگوں سے یہ بھی ختاب یہود کے علماء سے ہے جی یعنی ہم نے ان کو یہ بھی کہا تھا لوگوں سے نہ ڈرو وخش مجھ ہی سے ڈرو ولا تشتروبے آیاتی سمن کلیل اور مت لو میری آیتوں کے بدلے پیسے تھوڑے یعنی ان آیتوں کو چھپا کے ان پر پردے ڈال کے کتمان حق کر کے ساری دنیا بھی ایک آیت کے مقابلے میں سمن کلیلائج جی ملام یا حکم بیما انزل اللہ اور جو نہیں فیصلہ کرتا اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے اتاری فا لائے کا پس وہی لوگ ہیں کافر لم یاقم درجۂ کامل مراد ہے یعنی اس کے آکام کو مانتا ہی نہیں وہ کتب نہ اور ہم نے لکھ دیا تھا ان پر اس تورات میں ان نفس بن نفس جان کے بدلے جان یعنی کساس کساس لکھا تھا آنکھ کے بدلے آنکھ ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان دانت کے بدلے دانت وال جروا کساسن اور زخموں کا بھی بدلا ہے جتنا کسی کو زخم لگاؤ گے بدلے میں اتنا زخم لگے گا یہ سب تو میں موجود تھا کساس بھی موجود تھا فمن تصدا کا بھی پس جو آدمی معاف کر دے یعنی وہ کہے میں بدلہ نہیں لیتا فا و تو یہ معاف کرنا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا وہ مل یا کم منکرین قصاص اور جو فیصلہ نہیں کرتا اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے اتاری وہی لوگ ظالم ہیں وہ کفئی نالا سارم کے بعد انجیل کے عہد میں انجیل پر عمل کرنا فرض تھا اور ہم نے پیچھے بھیجا اللہ آسارہم ان کے نقش قدم پر ہم ضمیر راجے بسوے ان نبی جس کا ذکر پیچھے آیا ان نبی نبیوں کے نقش قدم پر ہم نے پیچھے بھیجا عیسیٰ بیٹے مریم کو وہ تصدیق کرنے والا تھا اس چیز کی جو اس سے پہلے تھی منتورات یعنی تورات رات وہ آتے ناول اور ہم نے دی تھی اس کو انجیل اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی وہ اور انجیل تصدیق کرنے والی تھی لمابیندیے اس کتاب کی جو اس سے پہلے تھی منتورات یعنی تورات اور انجیل ہدایت تھی اور نصیحت تھی للمتقین رب کی نافرمانیوں سے بچنے والوں کے لیے ول یہ آل انجیل اور ہم نے یہ بھی کہا تھا چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والے اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے اتاری ہے اس میں اور جو فیصلہ نہیں کرتا اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے اتاری ہے پس وہی لوگ ہیں فاسق نافرمان فرمان وہ انضل نایکل کتاب انجیل کے بعد قرآن کے عہد میں تا قیامت قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے فرض ہے اور ہم نے اتاری تیری طرف کتاب بالحق ساتھ حق کے جو تصدیق کرنے والی ہے لما بینا یدے ان چیزوں کی جو اس سے پہلے ہیں منل کتاب کتابوں سے یعنی تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے انجیل کی بھی زمور کی بھی وہ محمن محمن محافظ نگ بان اور قرآن نگے بان ہے الح ان ساری کتابوں پر کیوں اس لیے کہ یہ تحریف سے محفوظ ہے اور یہ ساری کتابوں کا محافظ ہے بس فیصلہ کر ان کے درمیان اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے اتاری ولاب اواہم اور مت پیروی کر ان کی خواہشات کی خواہشات ان کی آرا ان کے خود ساختہ مسائل ان کی پیروی نہ کر اما کا من الحق اس سے پہلے لکھے مورزن مت پیروی کر ان کی خواہشات کی اس حال میں کہ آپ اے کرنے والے ہیں اس حق سے جو آپ کے پاس آ گیا اس حق کو چھوڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی لیکن جالنا من کم شراتا ہوں وہ تنوین عفض کے لیے ای کلے کن یہ ایک سوال کا جواب بھی ہے جب سابقہ شریعتیں سابقہ کتابیں سب حق ہیں تو پھر نئی شریعت کی ضرورت کیوں پڑی اس کا جواب دیا ہر قوم کے لیے ہم نے مقرر کیا ہے آتن ایک راستہ شیر شاہ عبد القادر نے میں کیا دستور ومن حاجن اور راستہ شاہ ولی اللہ صاحب نے شرآتن کا میں کیا شریعت دونوں لفظ متحد المان جی دونوں کا معنی ایک ہے اور مراد یہاں دین ہے ولو شاء اللہ امتم واحدہ فلسفہ اختلاف شرائع یہ شریعتیں جو مختلف ہوتی ہیں اس کا فلسفہ کیا ہے اگر اللہ چاہتا تو کر دیتا تم کو ایک جماعت کیا میں ہے جی اگر جبری ایمان مقصود ہوتا ڈنڈے کے زور پہ منوانا ہوتا تو کوئی بھی کافر نہ ہوتا ولا کلے یب لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہاری آزمائش کرے فی ما آتا اپنے دیے ہوئے حکموں میں کون مانتا ہے اور کون ہمارے ان احکام کو نہیں مانتا فستا خیرات لہذا آگے بڑھو دوڑو نیکیاں لینے میں اللہ کی طرف لوٹنا ہے تم سب کا پھر بتائے گا تمہیں جن باتوں میں تم اختلاف کر رہے ہو حق کے واضح ہونے کے باوجود جن باتوں میں اختلاف کر رہے ہو اللہ سارے فیصلے کرے گا وہ انح اے یاد فہ کم بئی نہ ہوں بے انزل اللہ کا یا موروں کا فیل محضوف ہے اور یہ اس کا مفول ہے میں نے تجھے حکم دیا کہ فیصلہ کر ان کے درمیان اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے اتاری اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر وہ ہوں ان سے بچ کے رہ ان کی شرارتیں اداوتیں خباستیں ان سے بچ کے رہ بچ کے رہ ان سے افتتے نوک کہ یہ تجے بہکا نہ دیں ادھر ادھر نہ کر دیں برگشتہ نہ کر دیں کس سے امبا ز انزل اللہ علیک یہ کہیں آپ کو بہکا نہ دیں اس کے کچھ حصے سے جو اللہ نے آپ کی طرف اتارا ہے فائن طلو پھر اگر وہ اعراض کرتے ہیں منہ موڑتے ہیں کس سے؟ قرآن کے فیصلے سے فالم تو میرے پیغمبر یقین رکھ انامایورید کہ پھر اللہ یہی چاہتا ہے یوسیب ہوں کہ انہیں سزا دے بے باز ہم ان کے بعض گناہوں کی پھر ان کو یہ سزا ملی کچھ جلاوطن ہو گئے جیسے بنو نظیر اور کچھ قتل ہو گئے جیسے بنو قریضہ وہی نہ کثیرمناس لفا سے اور بے شک بہت سارے لوگوں میں سے اہل کتاب میں سے لفا نافرمان کون نا فرمان ہے افحکم الجاہلیت یبگون کیا جاہلیت کے زمانے کے فیصلے چاہتے ہیں وہاں یہ ہوتا تھا کہ کساس کے بدلے میں رشوت چل گئی غریب آدمی نے جرم کیا تو اس کو سزا دے دی بڑے بندوں نے جرم کیا تو انہیں معاف کر دیا چھوڑ دیا رشوت لے کر غلط فیصلے کیے مظلوم کو مزید ستایا ظالموں کی حمایت کی اللہ کہتے ہیں یہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں ومن آسن و من اللہ حکمن لے قومی یو یقین رکھنے والی قوم کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے اللہ کا فیصلہ عدل پہ مبنی ہوتا ہے تو میرے پیغمبر ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی ہمارے آکام کے پیچھے چلنا ہے یا یو الزین لا تخزل یہود ابن سارا حکم ترک موالات ان کی شرارتیں ان کی خباستیں تم نے سن لی تو ایسے لوگوں کو دلی دوست نہ بناؤ ایمان والو نہ بناؤ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دوست باز و بعض وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں تمہاری مخالفت میں ایک ملت ہے وہ تمہاری مخالفت میں حالانکہ وہ آپس میں بھی دشمن ہیں یہودی مائی حضرت مریم کو گالیاں نکالتے ہیں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو غلط کہتے ہیں لیکن تمہاری مخالفت میں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں یہ کس دوستی سے منع کیا گیا جی رازدار دوست مسلمانوں کے راز ان تک پہنچانا میں یو اللہ اور جو تم میں سے ان کے ساتھ دوستی رکھے گا فائن وہ بھی انہیں میں سے ہوگا بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا فتح اللہ زین فیقلوب منافقین کے رویے پر شکویج پستوں دیکھتا ہے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے نفاق والی یو سارے فی ہم، وہ دوڑ دوڑ کے ملتے ہیں فی ہم ان میں یعنی ان کی دوستی ان سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں دوستیاں یارانے کیا کہتے ہیں یقولون کہتے ہیں نقشہ انتسی بنا دائراتن ہم ڈرتے ہیں کہ پہنچے ہمیں دا زمانے کی گردش پتہ نہیں جی کل کیسے حالات پیش آئیں گے تو ہم ان کی مخالفت کے مول لیتے رہیں یہودی جو تھے یہ سرمایہ دار بھی تھے مالدار بھی تھے تو یہ لوگ ان سے قرضے لیا کرتے تھے تو کہتے ہیں ہم ان سے مخالفت لے لیں ہماری تو معیشت ختم ہو جائے گی ہمارا تو کاروبار ختم ہو جائے گا سیاتی بل فتح بس قریب ہے کہ اللہ بھیج دے فتح او امرمن اندی ہی یا کوئی حکم بھیج دے من اندھی اپنی طرف سے یعنی خوشی کی خبر یا امر من اندھی منافقوں کے راز ظاہر کر دے مسلمانوں کو فتح مل جائے مال غنیمت وافر تعداد میں آ جائے کوئی خوشی کی خبر آ جائے ان کے راز کھل جائیں بس وہ ہو جائیں گے اس چیز پر جو وہ چھپا رہے ہیں اپنے دلوں میں نادمین نادم شرمندہ ما اسرو کیا آئے جی دلی نفاق ما اسرو کیا آئے جی مغلوبیت مومنین ان کے دلوں میں تھا کہ یہ مسلمان مغلوب ہو جائیں مارے جائیں اس پر وہ پچھتاتے رہیں گے وہ یقول الزین آ اور تاجب میں کہتے ہیں مومنائے کیا یہ وہی لوگ ہیں یعنی ان کے کرتوت دیکھ کے یا ان کا نفاق جب ظاہر ہو جائے گا یا وہ دل کی کیفیت کے مسلمان مغلوب ہو جائیں مسلمان مارے جائیں مسلمانوں کو شکست ہو جائے تو جب فتح ہو جائے گی ان کے راز ظاہر ہو جائیں گے تو مسلمان تعجب میں کہیں گے احاؤ یہ وہی لوگ ہیں جو قسمیں کھاتے تھے اللہ کی یاد ایمانے بڑی پکی قسمیں انہم لماکم کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں یہ وہی لوگ ہیں یہ تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں تمہارے ساتھی ہی ہیں ہابے تت برباد ہو گئے ان کے عمل یا تو آمال سے مراد ان کی ساری کاروائیاں ہیں یعنی جتنی کاروائیاں وہ کر رہے تھے چھپا رہے تھے وہ ساری برباد ہو گئی بس رہ گئے وہ نقصان میں یا آ منو میں یرتدم ان کو مندینی ہی تمبیل علمومنین جس نے یہود و نسارا سے دوستی کی اور ان سے جہاد نہ کیا وہ مرتد ہو جائے گا اے ایمان والو جو کوئی پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے اللہ کو کیا پرواہ ہے وہ دین چھوڑ دیتا ہے مرتد ہو جاتا ہے یہودیوں سے محبت اور پیار کی پینگیں بڑھاتا رہتا ہے فسو فیات اللہ ہو ان قریب لے آئے گا اللہ ایسی قوم یو ہوں جن سے اللہ محبت کرے گا وہ ہبو نہ اور وہ اللہ سے محبت کریں گے ازلتن اللمومنی وہ قوم جو اللہ لے کے آئے گا وہ نرم دل ہوں گے مومنوں کے بارے میں ن الکافرین اور بڑے زبردست ہوں گے کافروں کے مقابلے میں جو جاہد فی سبیل اللہ جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ خوف زدہ بھی نہیں ہوں گے اللہ ایسے لوگوں کو لے کے آ جائے گا اگر تم نے یہود کی دوستی نہ چھوڑی تو ذا کا فضل اللہ یہ سفتیں کافروں پہ سخت ہونا آپس میں نرم دل ہونا کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا یہ سفتیں اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کا فضل ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے و اللہ علیم اور اللہ بڑی وسعت والے ہیں اور علم والے ہیں انما نما ولیوں کو ملا تسلیل مومومن یا لکھیں محل موالات محلے موالات کا کیا میں ہے یہودیوں سے عیسائیوں سے دلی دوستی نہیں رکھنی دوستی کرنی ہے اللہ سے اللہ کے رسول سے اور مومنوں سے بے شک دوست تمہارا اللہ ہے اور اس کا رسول ہے ولزینہ آمنو اور ایمان والے ہیں وہ ایمان والے کون ہیں جو قائم رکھتے ہیں نماز کو دیتے ہیں زکوٰۃ وہم راہ کے اون لوگوں نے مانا کیا وہ دیتے ہیں زکوٰۃ اس حالت میں کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں تو پھر انہوں نے ایک کہانی گاڑ لی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رکوع میں خیرات کی تھی رکو کی حالت میں خیرات کی تھی تو یہ آیت ان کے بارے میں اتری رکوع میں بھلا خیرات کون کرتا ہے جی یا رکوع کرنے والے سے خیرات کون مانگتا ہے رول مانی نے لکھا کہ یہاں راکعون خاشعون اون کے معنی میں متوازن علی اللہ اور خاجے نے لکھا المراد من رکو ہا ہونا الخو اب کیا میں کریں گے جو قائم رکھتے ہیں نماز کو دیتے ہیں زکوات اور وہ آجزی کرنے والے ہیں اللہ کی دوستی یہ ہے کہ اس کو مددگار سمجھا جائے نبی پاک کی دوستی یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے اور مسلمانوں کی دوستی یہ ہے کہ آپس میں ہمدردی کے جذباتوں محبتوں ومۃ اللہ اور جو کوئی دوستی کرتا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور ایمان والوں سے تو وہ بھی اسی گروہ میں شامل ہو جائے گا فن حِزْبَ اللہ عمل الْغَالِبُونَ پس بے شک اللہ کا لشکر وہی ہے غالب آنے والا یا یو اللہ آ منو سے کے تعلق کا حکم جی پہلے یہود کی دوستی سے منع کیا جی اب کفار اور منافقین کی دوستی سے منع کیا جا رہا ہے استضا کرنے والے لوگ جنہوں نے دین کو مزاق بنا لی ہے ایمان والوں نہ بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے ٹھہرا لیا تمہارے دین کو ہوزو بن ہنسی و بن اور کھیل تمسخور کیا میں نا ادھر آئے تو تمہارے پاس آ کے کہتے ہیں آ ہم ایمان لائے و اذا خلو الا شیاطین نالو انا محکم ادھر جا کے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں انہوں نے دین کو مزاق بنا ہے یہ کون لوگ ہیں من الزین اوت الک کتاب من بیانیا ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی یعنی وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے اہل کتاب میں سے جو لوگ منافق ہیں والکفار اور کفار کو اولیاء دوست نہ اس قسم کے منافقوں کو دوست بناؤ اور نہ کفار کو اپنا دوست بناؤ وط اللہ اللہ سے ڈرو فی موالات ان کو دوست بنانے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو ان کون تو مومنین اگر تم موم یہ پہلی علت ہے ترک تعلقات کی پہلی علت کیا بیان کی اتخذو دینکم خزود نکم ہو زو و لائے بیدا علت دوم جی کے تعلقات کی جب تم بلاتے ہو نماز کی طرف ندا کرتے ہو اتنا خزوہ ہوزو تو بناتے ہیں اس کا مزاق و اور کھیل میں یہ ہے تمہارے ساتھ نماز میں شریک ہوتے ہیں بطور استزاک مقصد تم کو دھوکہ دینا ہوتا ہے کہ اصا بھی تے نال ہاں ورنہ وہ دل سے اس طرح مائل نہیں ہیں زالے کا بے ان ہوں الت استضا یہ استجا کیوں کرتے ہیں یہ اس لیے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں کل یا آلل کتاب یہاں ترقی کر کے فرمایا ان اہل کتاب سے پوچھو ہمارے ساتھ تمہیں ضد کیا ہے ہمارا قصور کیا ہے جگہ جگہ جو ہماری مخالفت کرتے اور جگہ جگہ بیٹھ کے ہمارے متعلق بکواس کرتے رہتے ہو تمسخور اڑاتے رہتے ہو ہمارا قصور کیا ہے کل میرے پیغمبر کا اہل کتاب حالتن کے منہ کیا زد ہے تمہ ہم سے یا آگے اللہ آیا ہے ہلکا مینا نہیں کا کرو نہیں زد تمہیں ہم سے مگر یہی نا مگر یہی زد ہے نا آ منا بلّا کیا می مان لائے اللہ پر یعنی اللہ کی وعدانیت پر توحید پر بما انزلہ علینا اور اس وئی پر جو ہماری طرف اتاری گئی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وما من قبل اور جو کچھ اتارا گیا پہلے تو انجیل اس کو بھی ہم مانتے ہیں یہی ہمارا قصور ہے کہ ہم اللہ کی توحید کو مانتے ہیں اس وئی کو مانتے ہیں پہلی وئی کو مانتے ہیں انا اکثر اکم فا سے کن اور جان لو تم میں سے اکثر جو ہیں بے حکم ہیں نافرمان ہیں درجہ کامل مراد ہے فس کفر کل ہل انبی و کم بے شر مزالک یہ یہود کے ایک کال کا جواب ہے جی یہود جگہ جگہ بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ دین اسلام سے برا دین ہم نے کو نہیں دیکھا ہم اہل علم لوگ ہیں آسمانی کتابیں ہمارے پاس ہیں بڑے بڑے علماء ہیں بڑے بڑے گدی نشین ہیں درگاہیں ہیں مدارس ہیں مسلمانوں کا دین جو ہے اس سے بدتر دین ہم نے کو نہیں دیکھا اللہ نے جواب دیا میرے پیغمبر کیا میں تمہیں بتاؤں بے شر من ذالک اس سے بھی بری چیز من ذالک ایفیزا فی کون جو تمہارے گمان میں ہے نا کہ دین اسلام بڑا برا ہے اس سے بھی بری چیز مسوبتاً ان اللہ اس سے بھی زیادہ بری چیز آزرو بدلے کے اللہ کی طرف سے آزرو سزا کے اللہ کی طرف سے میں بتاؤں تمہیں ماح اللہ اے دینا ملانا اللہ مدارک دین اس آدمی کا جس پر اللہ نے لانت کی اس پر اللہ کا غزب ہوا وجال امین ملک کے ارادہ کچھ کو اللہ نے بنا دیا بندر ولخنازیر کچھ کو اللہ نے بنا دیا خنزیر و عابد تاغوت اور پوجنے لگے شیتان کو ان کا دین سب سے برا دین ہے ازرو سزا کے الائے کا شرم مکانہ یہی لوگ ہیں بدترین درجے میں وہ ازل انسوائے سبیل اور بہت زیادہ پھٹکے ہوئے رستے سے ویدا جاؤ کو کالو یہ تیسری علت ہے کے تعلقات کی ان کو اپنا دوست نہ بناؤ کیوں اور جب آتے ہیں تمہارے پاس کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے وہ قداخلو بل حالانکہ وہ داخل ہوئے تھے کفر لے کر وہ ہوم قد خاراجو بھی اور وہ نکلے بھی ہیں کفر لے کر کوئی ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا اور اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں نفاق بترا کثیر منو زجر برائی یہود اور دیکھے گا ان میں بہت سارے لوگوں کو یو لپک لپک کے گرتے ہیں یا لپک رہے ہیں پھر اس میں گنا کے کاموں میں والدوان اور زیادتی کے کاموں میں وہ اقلے ہو اور حرام کھانے میں اس کالے متو شرک واہ واہ کو ہوم ازیرو نبل اللَّهُ یا ہر گناہ مراد حرام مال کھانا غیر اللہ کی نظریں نیاز حق چھپا کے نذرانے لب سما کا انویا بری ہے وہ چیز جو وہ کر رہے ہیں لولا ین ربانی زجر برائے علماء احبار و روحبان کی چشم پوشی جی جو لوگوں کو شرک سے برے کاموں سے منع نہیں کرتے کیوں نہیں روکتے ان کو اللہ والے اربا درویش ول احبار اور عالم انکول ہیمل اسم گناہ کی بات کہنے سے شرک کی باتوں سے غیر اللہ کی نظریں نیازیں کیوں نہیں روکتے اور حرام کھانے سے کیوں منع نہیں کرتے لبے سما کا نو یسناؤن بری ہے برے ہیں وہ کام جو وہ کر رہے ہیں وہ ترا کثیرم منہم یو ساروں فل اس میں یہ ترک تعلقات کی چوتھی علت تھی جی و کالتل پانچویں علت جی ترک تعلقات کی پانچویں علت یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں یہ شکوہ بھی ہے جی اللہ ان کے رویے پر شکوہ کر رہا ہے اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں نایا ہے بخل سے کنجوسی جب کبھی چندے کی اپیل ہوتی کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو ویسے نہیں دیتے ہو تو قرضہ ہی دے دو تو وہ ازرو مزاح یہ جملے کہتے جی گلت ایدیہم جکڑے جائیں ان کے ہاتھ بلوئ بما بی بیما کالو اور لانت ہو ان پر اس کہنے پر بما کالو اس قول کی وجہ سے بل یدا مبسوتان بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے کہ کنایا ہے سخاوت سے اور مبالغ وصف فلوسف بلجوت خرج کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے ولا یزید کثیر ام اور ضرور بڑھا دے گا منهم کثیرم منہم ضرور بڑھا دے گا ان میں سے اکثر کو کیا چیز بڑھا دے گا ما انزل سے لائی ربک کا جو کچھ اتارا گیا ہے تیری طرف تیرے رب کی طرف سے وہ جو قرآن اتر رہا ہے یہ ان میں سے بہت ساروں کو بڑھا دے گا تو یانن و کفرن سرکشی میں اور انکار میں قرآن کے اترنے کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ان کی سرکشی اور بڑھتی چلی جائے گی کفر اور بڑھتا چلا جائے گا ولا یزید ظالمین الا خسارا اور ہم ڈال دیں گے ان کے درمیان دشمنی اور بغض کی کے دن تک کلما اوکدو نارن جب کبھی یہ لوگ لڑائی کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں اطفا اللہ اللہ اس کو بجھا دیتا ہے مشرے کرتے ہیں اللہ تعالی ان کی تدبیریں خاک میں ملا دیتا ہے وہ یس آؤ نہ فل اور وہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کرنے کی اور اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا ولا کتاب آل اہل کتاب کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ آخری پیغمبر پر ایمان لے آؤ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آئے و اور رب کی نافرمانیاں چھوڑ دیں شرک چھوڑ دیں حرام مال سے بچ جائیں تو ہم دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیاں اور ہم داخل کر دیں گے ان کو نعمت کے باغوں میں مقام التورات اور اگر وہ قائم رکھتے تورات کو یعنی کما حق ہوں اس پر عمل کرتے اور وہ قائم رکھتے انجیل کو اپنے عمل سے وما معاون اور جو کچھ ان پر اتارا گیا ان کے رب کی طرف سے باسط با نبی پاک قرآن اس کو بھی مانتے لا کالو من کے ہم تو البتہ وہ کھاتے اپنے اوپر سے ب تحت ارجول اور اپنے پاؤں کے نیچے سے منفاو کے مراد ہے جی منتا تیار جولیم زمین کی پیداوار پھل وغیرہ سورت آراف میں ہے ولو انا اہل القرا آمنو وتقو لفتحنا الحم برکات من سمائے والارض یہ جن بستیوں کو ہم نے تباہ کیا تھا جنہوں نے نبی نبی اپنے اپنے نبی کی نافرمانی کی اگر یہ ایمان لاتے اور رب کی نافرمانیاں چھوڑ دیتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے آسمان سے بارش زمین سے پیداوار مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کنایا ہے رزق کی وسط سے وسعت رزق بہت رزق دیتے ہم ان کو منہم ہوں ممت تم ان, ان میں ایک چھوٹی سی جماعت ہے مختصے اعتدال پسند شاہب اللہ صاحب نے میں نے کیا میانا رو شاہ عبد القادر صاحب نے میں نے کیا سیدھی راہ پر وہی لوگ جی حضرت عبد اللہ ابن سلام نجاشی حبشے کے وہ علماء بکثیر من ہم سام یا اور ان میں سے اکثر برے برے عمل کرتے ہیں باقی سارے بے ایمان ہیں شرک کے مرتکب میں غیر اللہ کی نظریں نیازیں کتمان حق کے مرتکب یہ درمیان میں جو آیتیں تھیں ان میں تسلی تھی زجرات تھیں یہود کے لیے اور زجرات تھیں منافقین کے لیے یا یور رسول و بلگ معاونز لائک صورت کے دوسرے حصے کی ابتداؤ رہی ہے جی اور یہ دوسرا حصہ پہلے حصے کی تنویر ہے وہی دو مضمون بیان ہو گئے جی. جو پہلے حصے میں ہوئے فرق کیا ہوگا وہان نفی شرک فیلی پہلے تھی اور نفی شرک اعتقادی بعد میں یہاں نفی شرک اعتقادی پہلے ہوگی اور نفی شرک فیلی بعد میں یا یور رسول پہلا مضمون جی نفی شرک اعتقادی اے میرے پیغمبر پہنچا دے اس چیز کو جو تیری طرف اتاری گئی تیرے رب کی طرف سے وہی لمتا فال اگر بالفرض فرضے ول محال آپ نے ایسا نہ کیا اور ایک چیز کو بھی چھپایا فما بلگتا رسالت ہو تو آپ نے نہیں پہنچایا اس کا پیغام پھر آپ نے کچھ بھی نہیں پہنچایا تو جو جو وہی کی جا رہی ہے اور جو, جو چیزیں آ رہی ہیں ہر چیز کو بیان کیجیے ولسموں کا منس اللہ آپ کو بچا لے گا لوگوں سے کوئی تیرا نقصان نہیں کر سکتے یہ لوگ بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا کا قوم کو یہ بالکل عام آیت ہے نبی پاک کو خطاب ہے کہ جو چیز بھی آپ کی طرف اتاری گئی ہے جتنے مسائل اتر رہے ہیں وہی ہو رہی ہے آپ ان کو بیان کریں ایک مسئلے کو بھی نہ چھوڑے ایک مسئلہ بھی آپ نے بیان نہیں نہ کیا اس پر پردہ ڈال دیا تو گویا کہ آپ نے رسالت کا حق کی ادا نہیں کیا لیکن اہل تشیو کھینچ کھانچ کے اس طرف لے گئے کہ یہ خم غدیر پر بلکہ حجت الوداع میں حجت الوداع میں عرفات میں اللہ نے اپنے نبی سے کہا حضرت علی کی ولایت کا اعلان کرو آپ ڈرتے تھے کہ صاحبہ مخالفت کریں گے تو آپ نے اعلان نہیں کیا پھر دوبارہ جبریل آئے کہ آپ اعلان کریں ولایت علی کا پھر آپ نے اعلان نہیں کیا تو جب آپ خم غدیر پہ پہنچے تو پھر یہ آیت اتری کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا نا تو پھر آپ نے رسالت کا پیغام ہی نہیں پہنچا حقی نہیں ادا کی تو پھر نبی پاک نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا بلند کیا من کن تو مولا ہو فالی مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا تو بلگ سے مراد یہی ہے ہم نے کہا پھر نبی پاک کو چاہیے تھا کہ بڑے واضح الفاظ میں آپ اعلان کرتے کہ میرے بعد خلافت ولایت امامت حضرت علی کے پاس ہوگی یہ ایسا لفظ بولنا جس کے کئی معنی عربی میں مولا بہ مینا مددگار مولا با مینا کار مولا با دوست مولا بہ مالک مولا بہ مربی مولا با مینا غلام یہ لفظ بولنے کی آپ کو کیا ضرورت تھی تو پھر تو آپ واضح لفظوں میں اعلان نہ کر سکے پھر تو اس آیت کا مستاق آپ نہ ٹھہرے اگر یہ آیت اسی لیے اتری تھی تو آپ کو تو واضح لفظوں میں اعلان کرنا چاہیے تھا من کن تو مولا و فالیون مولا یہ روایت مستند نہیں ہے اس پر بڑی جرا ہے اور اگر اس جرا سے ہم ہٹ جائیں تو پھر اس کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں حضرت علی یمن سے آئے تھے حج کرنے کے لیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو شریعت کے احکام نافذ کرنے میں بڑے سخت تھے کوئی رو ریات نہیں کرتے تھے یمن کے لوگوں نے اس کو محسوس کیا پھر ان کا حضرت علی سے کوئی اختلاف ہو گیا تو یمن کے ان لوگوں نے نبی پاک سے شکایت حضرت علی کی اس وقت آپ نے کہا کہ تمہیں تو علی سے دوستیر کرنی چاہیے محبت کرنی چاہیے من کن تو مولا او فالی مولا جو میرا دوست ہے وہ علی کا دوست ہے بس اتنی سی بات تھی اس میں کہاں آ گیا کہ یہ ایت اس بارے میں اتری ہے کہ آپ اعلان کریں تو پھر نبی پاک کو واضح اعلان کرنا چاہیے تھا اصول کافی میں ایک روایت ہے سفا تو اس وقت میرے ذہن میں نہیں اصول کافی میں ایک روایت ہے کہ اللہ نے چپکے سے جبریل کو ولات علی کے بارے میں بتایا جبریل نے چپکے سے نبی پاک کو بتایا نبی پاک نے چپکے سے اپنے دل میں رکھا اصول کافی کی تو یہ روایت ہے کہ اللہ نے بھی چپکے سے جبریل کو بتایا جبریل نے چپکے سے نبی پاک کو بتایا اور یہاں حکم ہو رہا ہے کہ واضح آپ اعلان کریں حضرت علی کی خلافت کا اس آیت کا اس کے ساتھ قطن کوئی تعلق نہیں ہے یہ مطلق ہے عام ہے جو وہی آ رہی ہے نا اس کو چھپانا نہیں واضح بیان کرنا ہے دراصل امت کے علماء کو تعلیم دینی آپ نے کیا چھپانی تھی کوئی بات امت کے علماء کو تعلیم دینی ہے کہ قرآن نبی پاک کے ارشادات جو تم تک پہنچیں اسے لوگوں تک واضح انداز میں کیا کرو پہنچاؤ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میراج والی رات میں کچھ باتیں اللہ نے اپنے نبی سے ایسی کی انہیں کسی کو نہیں بتا یہ میرے اور تیرے درمیان راز ہے وہ بھی اس آیت کے خلاف کہتے ہیں یہاں آیت میں ہے بلگ ما اون ضیلا علیق جو آپ کی طرف اتارا گیا اسے پہنچائیے کولیا کتاب متعلق ہے بلگ ما ام ذیل علیک یہ پہلا مسئلہ ہے جس کے پہنچانے کا حکم ہو رہا ہے جی مسائل آئیں گے یہ بھی پہنچا دے یہ بھی پہنچا دے یہ بھی پہنچا دے یہ پہلا مسئلہ ہے میرے پیغمبر کہ اہل کتاب لستم علا شین تم کسی دین پر نہیں ہو تم کسی ہدایت پر نہیں ہو کسی راہ پر نہیں ہو یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات کو اور انجیل کو قائم کرو اپنے عمل سے ماؤنزلا علی کم رب کم اور اس چیز کو قائم کرو جو تمہاری طرف اتاری گئی تمہارے رب کی طرف سے ب واسطۂ نبی اکرم صلی اللہ ہو علیہ وسلم میرے پیغمبر واضح طور پہ ان کو بتا جب تک تورات اور انجیل پر عمل نہیں کرو گے تم کسی راہ پر نہیں ہو والید انہ کثیر کا توان کفرا فلا سال کو ملکا فرین انزین آمن شرک سے بچنے والوں کے لیے بشارت اخربی بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور جو سابییں اور جو عیسائی ہیں جو بھی ایمان لاتا ہے بلائے اے بے آئے اس میں رسالت بھی شامل ہے جی جو بھی ایمان لاتا ہے اللہ پر یعنی اللہ کے تمام آکام پر اور قیامت کے دن پر قیامت کے دن کو الگ اس لیے ذکر کر دیا کہ یہود و نسارا نے قیامت کے بارے میں اپنے لوگوں کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا کر دی تھی اور اس نے عمل کی اچھے ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے یعنی نجات کا دار و مدار القاپ پر نہیں کہ ہم کون ہیں مومن اس پر نجات کا دارو مدار نہیں نجات کا دار و مدار ایمان اور آمال سالیہ پر ہے بس یہ بتانا چاہتے لقت اخذ نامیسا کا بنی اسرائیل زجر برائے یہود ہم نے لیا تھا وعدہ بنی اسرائیل سے ایک وعدہ جس کا پیچھے ذکر ہو چکا ہے جی کچھ نے کا یہ وہی وعدہ ہے جو صورت بقرہ کی آیت نمبر 83 میں آیا لابن اللہ وبل والدی نے احسانا تحقیق ہم نے لیا وعدہ بنی اسرائیل سے اور ہم نے بھیجے ان کی طرف کئی رسول رسول جب کبھی آیا ان کے پاس رسول بما وہ چیز لے کر لاتا ہوا انفسم جو ان کی جانوں کو اچھی نہیں لگی ماں سے مراد مسئلہ توحید ہے جی فریقن کزبو نبیوں کی ایک جماعت کی انہوں نے تقزیب کی اور ایک فریق کو وہ قتل کرتے تھے وہ ہاسبو باوجود اتنی شرارتوں کے کہ نبیوں کو قتل کیا نبیوں کی تقزیب کی باوجود اتنی شرارتوں کے ہاسےبو سمجھتے ہیں اللہ تکون فتنتن کہ انہیں کوئی سزا نہیں ہوگی فتنتن عذاب نہو ابنا اللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں ہم اللہ کے محبوب ہیں فامو پس اندھے ہو گئے بس اور بہرے ہو گئے ہر نبی کی مخالفت کی اللہ علیہم سمتا بلّہ علیہم بے بے محمد پھر اللہ نے ان پر توجہ کی اور آخری پیغمبر بھیج دیا سما مو پھر اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے پہلے کی طرح اکثر ان میں سے واللہ و بما و اللہ ان کے اعمال کو دیکھنے والا ہے لقد کا فر لذین کالو متعلق ہے بلگ ما انزل ضلع کے یہ دوسرا مسئلہ ہے اس کے بارے میں اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں پہنچا اس کو یہ مسئلے بڑے سخت تھے جی آسان نہیں تھا ان مسلوں کو بیان کرنا لقد کا فر اللہ کالو یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا بے شک اللہ وہی وہی ہے مسیح بیٹا مریم کا آج بھی غالی لوگ حضرت علی کے بارے میں یہی تبلیغ کر رہے ہیں جی. بندہ سن کے حیران ہو جاتا ہے جی. کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا ہی حضرت علی کی عبادت کے لیے کیا ہے انہ علی راجو و کال المسیح حالانکہ مسیح نے کہا تھا اللہ عیسائیوں کے اس قول کی تقزیب کر رہے ہیں کہ حضرت عیسا کی تو سنو انہوں نے کیا کہا تھا اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو ان میو شرک بلّہ کیونکہ جس نے شریک بنایا اللہ کے ساتھ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ اس پہ اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے وہ ما اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وما مال من انصار اور نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا جن کے متعلق تمہارے عقیدے ہیں نا کہ چھڑا کے لے جائیں گے اور ان کی اللہ نہیں موڑتا کوئی بھی مدد نہیں کرے گا لقد کفر لذین کالو متعلق ہے بلغ ماہ ان ضلع کے جی یہ تیسرا مسئلہ ہے جی اور لگ رہے ہیں فتوی جی. تحقیق کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے تین علا ایک مریم ایک عیسیٰ ایک اللہ بالکل وہی نظریہ بارہ ہے اب تین کی جگہ پانچ ہو گئے نبی پاک حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت حسن حضرت حسین وہی گلوب ہے وہ من الہ اور نہیں ہے کوئی ال مگر ال اس اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے وہ علم اور اگر وہ باز نہیں آئیں گے اما یقولون اپنی باتوں سے تخویف و ہے جی اگر وہ اپنے ان بکواسات سے بعض نہیں آئیں گے تو پہنچے گا کافروں کو عذاب دردناک افلا یتوبون اللہ اس قدر سمجھانے کے باوجود وہ کیوں رجوع نہیں کرتے اللہ کی طرف بھائی اجتقر ہو اور وہ کیوں بخشش نہیں مانگتے اللہ سے شرک کیوں نہیں چھوڑتے اللہ کی طرف رجوع کرنا اس کی توحید کو ماننا کیوں نہیں مانتے واللہ غفور رحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے مل مسیح ابن مریم دلیل اقلی تردید یہود میں اس تردید عیسائیت میں یعنی عیسائیوں کا جو عقیدہ تھا اس کی تردید میں اور یہود کی تردید میں بھی یہود کی تردید میں بہی طور کہ وہ مائی مریم کو گالیاں نکالتے ہیں حضرت عیسیٰ کو گالیاں نکالتے ہیں اللہ ان کی بھی تردید کر رہا ہے تو یہ دلیل اقلی ہے اللہ کہنا چاہتے ہیں مسیح بیٹا مریم کا نہیں ہے مگر رسول ہے ال نہیں ہے جس طرح تم سمجھ رہے ہو حضرت نیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ ہر آیت کو دوسری آیت سے مربوط کر دیتے انہوں نے یہاں لکھا واللہ غفور الرحیم توبہ کرو استغفار کرو توبہ استغفار کا طریقہ صرف یہ ہے توبہ استغفار کا طریقہ صرف یہ ہے کہ زبان سے کہو حضرت عیسیٰ علا نہیں رسول ہے کدخلت من قبل رسول گزر چکے اس سے پہلے کئی رسول کا اور اس کی ماں جو ہے نا وہ ولیہ ہے مریم اس طرح نہیں جس طرح یہودی کہہ رہے ہیں بلکہ ان کی والدہ صدیقہ ہے کانا یا کولا وہ دونوں کھاتے تھے کھانا یہ جملہ خبریہ اس لیے نہیں کہ وہ روٹی کھایا کرتے تھے اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں بھائی وہ روٹی کھایا کرتے تھے یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ بلکہ خبر دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو کھانے کا محتاج ہو وہ الہ بننے کے لائق نہیں جو کھانا محتاج ہوتا ہے وہ ہر چیز کا محتاج ہوتا ہے وہ زمین کا بارش کا فصلوں کا ہل کا درانتی کا چولے کا توے کا پرات کا لکڑیوں کا آگ کا آٹے کا پانی کا چکی کا محتاج ہوتا ہے اور جو اتنا محتاج ہو وہ معبود اور الہ بننے کے لائق نہیں ہیں دیکھ کس طرح ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں میرا خوبصورت بیان دیکھ سم منظور انا یو فکون پھر دیکھ وہ کہاں سے الٹے پھرے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی مٹی کے پرندے بنا کے سچ مچ کے پرندے بنا دیتے تھے مادر زادنا کو بینا کر دیا کرتے تھے بڑے اختیار تھے جی کو لتا بدون امندون یہ متعلق ہے بلگ ما ان ضلع علیک اور یہ چوتھا مسئلہ ہے جی میرے پیغمبر کہ کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ان کی پوجا پاٹ جو مالک نہیں تمہارے لیے نقصان کے اور نہ نفے کے ولاسمی علیم جملہ تعلیلی ہے اس لیے کہ اللہ ہی پکاروں کو سننے والا ہے اور اللہ ہی تمہارے حالات کو جاننے والا ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے کو اہل کتاب زجر لے آل کتاب میرے پیغمبر کہ اہل کتاب نہ غلو کرو اپنے دین میں نہ حق اور مت پیروی کرو اس قوم کی خواہشات کی جو گمراہ ہو گئے من قبلوں اس سے پہلے وازلو اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا یہ من سے کون مراد ہیں جی ان کے آبا اعداد اسلاف جو نبی پاک کی بے سے پہلے ہوئے تھے لوگوں کو بہکاتے رہے ان کے پیچھے چل رہے ہو اور گمراہ ہو گئے وہ سیدھے راستے سے لوئین الزین کا فرو بنی اسرائیل تخویف دنیاویہ ہے مشرقین اہل کتاب کے لیے لانت کمائی بنی اسرائیل میں سے کافروں نے داؤد کی زبان پر اصحاب سبق ہفتے کے دن شکار کرنے والے اللہ نے بندر بنا دیا اور لانت کمائی انہوں نے عیسیٰ بیٹے مریم کی زبان پر ان کو مسخ کر دیا گیا اور خنزیر بنا دیا گیا ذالک بما سو لانت کے تین سبب ذکر ہو رہے ہیں جی ان کو کیوں ملون ٹھہرایا گیا یہ اس لیے یہ اس لیے کہ وہ نافرمان تھے وکانو یا تدون اور وہ تھے حد سے نکلتے دو وکانو لا یا ہوں نہ من تین اور نئی منع کرتے تھے ایک دوسرے کو ام منکرن برے کاموں سے روکتے نہیں تھے فالو جو وہ کر رہے تھے نہیں منع کرتے تھے ایک دوسرے کو اس برائی سے جو وہ کر رہے تھے چپ سادھ لی تھی دوسروں نے لبے سما کانو یا فالون البتہ برا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں ترا کثیر شکوہ ہے منافقین کے لیے تو دیکھے گا ان میں سے بہت ساروں کو جو دوستیاں کرتے ہیں کافروں سے یہ منافق ہیں کلمہ گو لبی سما قدا انفسوم البتہ بری ہے وہ چیز جو آگے بھیجی ان کے لیے ان کی جانوں نے ان ساخت اللہ ان مفسرہ کدا مت کی تفسیر ہو رہی ہے جی وہ جو آگے بھیجی ہے ان کے لیے ان کے جانوں نے وہ کیا ہے یعنی اللہ کا غصہ اپنے اوپر یعنی اللہ کا غصہ انہوں نے آگے بھیجا و فی الزاب خالدون اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ولا کانو یو منو منافقین کے دعوی ایمان کی تقزیب ہو رہی ہے جی یہ جھوٹے ہیں اگر اگر وہ یقین رکھتے ہیں اللہ پر اگر وہ یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور نبی پر سد کے دل سے ایمان رکھتے اللہ پر اور نبی پر وماونز انزل لیے اور اس چیز پر جو نبی کی طرف اتاری گئی وہی مت تخو اولیا تو وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے اگر یہ حقیقی معنوں میں مومن ہوتے تو پھر کافروں کو دوست بناتے ولا کنہ کثیر ام لیکن ان میں سے اکثر جو ہیں وہ نافرمان ہیں اگر عورت مرد کی بات بار بار کہنے سے بھی نہیں مانتی تو کیا عورت کو مار کر سمجھایا جا سکتا پھر پیچھے ہم پڑ چکے ہیں اللہ نے تین درجے مقرر کیے ہیں پہلے ان کو پیار سے سمجھاؤ پھر اپنے بستروں سے الگ کر دو پھر بھی نہ مانے تو پھر انہیں اس حد تک مار سکتے ہو کہ زخم نہ آئے کوئی ہڈی نہ ٹوٹ جائے یہ مل کر سورت یاسین پڑھنا اس کا کوئی قرون اولا میں ثبوت نہیں ہے اپنی اپنی جگہ پہ جہاں جہاں کوئی بی بیٹھی ہے جب بھی وقت ملتا ہے تو وہ صورت یاسین پڑھ لے جی جو قرآن کے مطابق قوانین نہیں بناتا کیا وہ کافر ہے نہیں جو اس کا انکار کرتا ہے نا کہ میں اس قانون کو نہیں مانتا وہ کافر ہوگا جی دعا کرتے ہوئے قرآن پاک کا وسیلہ دے سکتے ہیں اگر قرون اولم میں تو اس کا بھی ثبوت کوئی نہیں ہے آپ کیوں اس طرح کے واسطے وسیلے ڈھونڈنا چاہتے ہیں بس براہ راست اور ڈائریکٹ ربانہ اللہ کر لیں ورنہ قرآن بھی اللہ کی صفت ہے وہ مخلوق نہیں ہے یا رسول اللہ کہنے کا حکم کیا ہے ایک عالم نے کہا ہے کہ اگر نبی کے روزے کے پاس کہا جائے بغیر حاضر ناظر جان کر کہا جائے تو جائز ہے دیکھے جی جو روزے پہ ہم کہتے ہیں وہ تو ہم عام قبرستان میں بھی عام مردوں کو کہہ دیتے ہیں السلام علیکم یا آل القبور تو وہ تو یہاں بھی کہہ دیتے ہیں تو وہاں چونکہ مخصوص قبریں ہیں اس لیے وہاں ان کا نام لے کر کہہ دیتے ہیں حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر یا رسول اللہ کہتا ہے آپ کو حاضر ناظر سمجھ کے تو پھر یہ شرک ہے اور اگر حاضر ناظر نہیں سمجھتا تو پھر یہ منہ میں شرک ہے کہ اس میں شرک کا وہم آ رہا ہے اس لیے اس کو ترک کر دیا جائے نماز جمعہ پڑھانے کے لیے کون سی شرائط ہیں عالم ہونا ضروری ہے ظاہر ہے اگر عالم موجود ہو تو پھر عالم ہی جمعے کی نماز پڑھائے گا اور اگر عالم موجود نہیں ہے تو کوئی مسلمان بھی جمعے کی نماز پڑھا سکتا ہے جو آدمی قرآن کے مقابلے میں کہانیاں سنائے اس کا کیا علاج ہے اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اسے سمجھ عطا فرمائے اور اللہ اسے قصے سے کہانیوں سے بچائے اور اللہ اسے قرآن کی طرف لے آئے میں نے سنا ہے اور پڑھا بھی ہے کہ مولانا نیلوی صاحب نے فارمی مرغی کو حرام قرار دی ہے <تصفح> نہیں جی انہوں نے یہ کسی جگہ پہ فارمی مرغی کی حرمت کا فتوا انہوں نے نہیں دیا ہے جی یہ غم خم, غم خم غدیر کیا ہے یہ مکے اور مدینے کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے جہاں کوئی ہاؤس تھا یہاں نبی پاک نے پڑاؤ کیا تھا یہ جو بدعت ہیں مثلا چیلم کلخانی اس میں شرکت کرنا کھانا نہیں جی بدت کی کسی محفل میں آپ کو شریک ہونے کی شریعت اجازت نہیں دیتی جس آدمی کو شرک اور بدت کا پتہ نہ ہو نہ کسی عالم نے اس کو بتایا ہو وہ شرک و بدت کرتا ہو کیا قیامت کے دن اس کی بخشش ہوگی اور اس کا گناہ عالم پر ہوگا یا اپنے پر ہوگا دیکھیں ہر بندے کو اللہ نے فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کائنات کو وہ دیکھتا ہے اسے اتنی سمجھ نہیں ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اور پیدا کرنے والی رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے تو سجدے کے لائق اور الا بھی اللہ ہی ہے اس کو اس طرح معافی نہیں ملے گی جی اگر ایک علاقے میں ذاتی مکان ہو اور وہ کرائے پر ہو کچھ جائیداد بھی ہو تو کیا نماز قصر ہوگی اگر آپ کا وطن اصلی ہے وہ ذاتی مکان کی نہیں بات ہے اگر آپ کا وہ وطن اصلی ہے اور وہاں آپ کے مکان موجود ہیں تو آپ وہاں مکمل نماز پڑھیں گے اگر کسی نے نادانی میں چوری کی اس کا کیا حکم ہے اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کیا چیز چرائی تھی وہ کتنی مالیت کی تھی اب وہ بندہ موجود ہے تو آپ اسے واپس کر دیں یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ میں نے تیری چوری کی تھی بلکہ تو فتن بھی آپ اسے واپس کر سکتے ہیں اگر وہ بندہ موجود نہیں ہے تو اتنا مال صدقہ کر دیں وہ اس بندے کو اس کا ثواب مل جائے گا نائم اٹھ کے سنتا ہے یا سن کر اٹھتا ہے یہ تو کوئی سوال نہیں ہے مجھے نہیں پتا کہ سن کے اٹھتا ہے ہر ایک کا اپنا اپنا تجربہ ہوگا کوئی سن کے اٹھتا ہے کوئی اٹھ کے سنتا ہے سلام کرتے ہوئے یہ لکھتے ہوئے صرف سلام لکھنا جائز ہے نہیں سلام کا وہی طریقہ السلام علیکم ورحمت اللہ سورت النساء اور سورت المحدہ کا نزول نمبر کیا ہے یہ انشاءاللہ قرآن پاک پہ لکھے ہوئے جو آپ کے پاس بھی قرآن ہوگا اس پہ نزول کا نمبر لکھا ہوا ہوگا کل آپ کو بتا بھی دیں گے وما علینا چاہیے نہیں ادھر کیونکہ حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ہے آپ اپنے اپنے گھروں میں رہیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کرتے رہیں اور دعا کرتے رہیں اللہ اس وبا سے نجات تا فرما